من کا نجرد ہر آخرہ ترغیب ال آخرت بھائی آخرت کی کھیتی کیا ہے آخرت کی کھیتی ہیں امبال صالحہ آخرت کی کھیتی کیا ہے امبال صالحہ کا بیج ڈالو یہ کھیتی بڑھے گی اور اس کا پھل کب ملے گا وہاں قیامت کے اندر اٹھاؤ امبال صالحہ کھیتی ہیں اور جو ثواب پاؤ گے وہ پھل ہوگا اس کا جو آدمی ارادہ کرتا ہے کھیتی آخرت کا نزد لو پیار سے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے حتہ کہ ایک کے بدلے کتنی ثواب ملے گا ساتھ ساتھ تو من کا نجرید ہر سد دنیا تجحید من دنیا کا بیان پہلے ترغیب لخرت تھی اب تجحید من دنیا اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے فقط اس کو آخرت کی کھیتی کی طرف ارادہ ہی نہیں ہوتا تو یہ کافر ہوگا ہے, مسلمان ہوگا کافر ہوگا یہ اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا بالکل فقت دے دیں گے ہم اس کو دنیا کی کھیتی سے دنیا کے ڈھیر لگ جائیں گے اور نہ ہوگا واسطے اس کے آخرات کے کوئی حصہ یہ کافر ہے ام لم شرکا یہ زجر ہے آگے فرمایا آخرت کا جو احساس نہیں کرتے دین حق کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے جو شرکا بنے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اور دین دیا ان کو تمام انبیاء کا دین ایک ہے اسلام دین حق یہ جو اس پہ نہیں چلتے ان کے جو معبودان باطل ہیں شرکا ہیں انہوں نے کوئی دین دیا ہو تو ظاہر کریں سامنے زاج کیا واسطے ان کے ایسے شرکا ہیں کہ مقرر کیا انہوں نے واسطے ان کے ایسا دین کہ نہ اجازت دی ہو اس دین کی کس نے اللہ نے اجازت نہ دی ہو تو سامنے لے وہ دین چنگے بلا اللہ کالما الفاصل فاصل شبو شبو وہی ہے کہ اگر ہم باطل پہ تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے ادارہ فضل اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی کہ مکمل عذاب موت کے بعد آئے گا تو عملی فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان اور واقعی ظالم ان کے لیے عذاب دردناک آخرت میں تو ہے یقین یہ تخویف اخروی لکھو اور بے شک ظالمین ان کے لیے عذاب درد ہے طرح ظالمین دیکھے گا تو اس دن ظالموں کو ڈرنے والے نمبا کا سب اپنے بد امالوں کے وبال سے یہ سب سے پہلے وبال مقدر ہے ڈرنے والے وبال ان آمال سے جو انہوں نے کیے وہ واکیوں میں ہیں اور ان کے امال کا وبال واقع ہوگا ساتھ ان کے آزاد کی شکل میں بلزین آپ بشارت جو ایمان لے عمل کی اچھے فیر ہوگا پھر جنات وہ بحشتوں کے باغات میں ہوں گے بھائی جنات جمع ہے یا نہیں تو معلوم ہوا کہ جنت کے بہت درجے ہیں یہ جنت اوپر جنت اوپر جنت حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے طلب کرو فرگاؤس کیا صحابہ نے عرض کیا حضرت فرگاؤس کیا ہے فرمایا آلال جنت کیا بہستہ پر وصہ کیا ہے فرداؤس ہے اس لیے میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے گلزار فرداس کیونکہ شہیدوں کا ٹھکانا بہت اونچا ہے ہاں؟ تو یہ گلزار ہے سمجھے یہ میرا نام رکھا ہوا ہے وہ میرے شیر ہے نا پاکست نظم ہے گلزار فرداؤس اچھائی فی روزات الجنات لہما شاہ ان واسطے ان کے جو چاہیں گے نزدیک رب اپنے کے زال یہی بحشتی اللہ کا فضل ہے بڑا ظال کا یہ فضل کبیر وہ ہے بحشت کہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالی ساتھ اس کے اپنے بندوں کو اللہ زین مستحقین بشارت, بشارت بشارت کے مستحق وہ ہیں جن کے عقائد بھی درست اعمال بھی درست ایمان لمل بھی اچھے اللہ اصل وکمل اجرا ترغیب ایمان و امال صالحہ جب ادھر فرمایا نا الزین آمنوا وام الفالحہ تو آگے ترغیب ہے اسی ایمان اور آمال شالحہ کی آ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس تبلیغ کے کسی معاوضے کا المدت فلقربا بابا مبدت فلقربا جو ہے نا اس کے معنی کے اندر بہت غلطیاں کی جاتی ہیں دو معنی میں بتاتا ہوں آپ کو آسان لکھ لو نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس کے معاوضے کا مگر محبت کرنی بیچ قرب خداوندی کے یہ کہ لکھ لو گے مبدت کہ وہ محبت کرنی پھر قربا بیچ قرب خداوندی کے مگر محبت کرنی بیچ قرب خداوندی کے قرب خداوندی دے. کی محبت کرو گے تو کیا کرو گے بھی ایمان اور امال صالحہ ہوں گے تو قرب حاصل ہوگا یہی ہے محبت کرنی بیٹ قرب خداوندی کے یہ قرب کس سے حاصل ہوگا ایمان اور امال ایک معنی دوسرا معنی سنو وہی لکھ لو مگر محبت کرنی بس سبب کرا کے اب فی سبیا ہو جائے گا اور قربا کمن ہوگی کرابر رشتے دارے مگر محبت کرنی بس سبب کے یہ حضرت نے مکے والوں کو کہا او oh مکے والے میں تم سے کوئی تبری کا معاوضہ نہیں لیتا پیسے نہیں لیتا لیکن میں تمہارا رشتے دار ہوں یا نہیں تو کیا رشتے داری کے حقوق یہی ہیں کہ میرے ساتھ بیکاٹ کر دو اسی یہی رشتے داری کے حقوق ہیں کم از کم رشتے داری کے حقوق تو ادا کرو کہ رشتے داری کے حقوق میں کیا ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے نا بس رشتے داری تو پیار کرو میرا ب یہی ہے اور پہلا مانا وہی اور جو شخص کمائے گا کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس نیکی کے اندر خوبی کو بڑھا دیں گے واسطے اس کے اس نیکی کے اندر خوبی کو جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ ایک کے دس سے لے کے ساتھ سو تکنے کی بڑھتی رہے گی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں قدردان ہیں ام یقور نفترا کوئی شکوا ہے صداقت قرآن کے سلسلے میں شکوہ ہے کفار کا کیا کہتے ہیں کفار کہ گھاڑ لیا محمد نے خدا پہ جھوٹ قرآن خود بناتا ہے اور نسبت خدا کی طرف کرتا ہے شاؤ جواب شکوا جواب شکوہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد کریم اپنی طرف سے قرآن بنا کے خدا کی طرح نسبت کرتا یعنی خدا پہ جھوٹ بولتا تو قانون ہے دروغہ را نہ باشد قانون ہے کہ دروغ را ن باشد پروغے دروب کو فروغ نہیں ہوتا دروب چمک نہیں سکتا وہ چند دن کی بہار ہوتا ہے دروہ ختم ہو جاتا ہے اب دیکھو اس وقت سے لے کے اب تک قرآن پڑھا رہا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا قرآن کا مقابلہ بھی کسی نے نہیں کیا اعجاز قرآن ہے تو کیا یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ حضور بھی سچے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اگر جھوٹ باندھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ چند دن کے اندر کو بے فروخ کر دیتا روح کو نہ نہیں دیتا حضور کے دل سے بھی مضامین ختم کر دیتے حضور کی زبان پہ بھی مہر لگا دیتے جب حضرت پڑھتے آ رہے ہیں کیا تک پڑھا جا رہا ہے تو دریل ہے شداکت کی سمجھی بات دیکھو جی فائنہ شائی لا جواب شکوا تم کہتے جھوٹ ہے تو پاس اگر چاہتا اللہ مہر لگا دیتا تیرے دل پہ یعنی دل سے قرآن کے مضامین بھی ختم ہو جاتے کیونکہ سنت اللہ ہے وہ یم حل الباطلا و یوک الحقہ کہ سنت اللہ لکھو میرے عظیم قرآن کے اندر چاند جگہ ایسے ہیں جہاں واؤ کو گرا دیا گیا ہے ایک سورت خطی ہے مصحف عثمانی کی صورت خطی ہے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں واؤ کو گرانے کی یہ یم ہو جو ہے یہ گری ہوئی ہے نہیں مہا یم ہو تو گرانے والا کوئی ہے پہل ہے جازم دینے والا کوئی ہر کوئی ہے پہل ہے یو اور ہو تو, تو ہے اصل و یم ہو لیکن لکھنے کے اندر واؤ نہیں لائے گی یہ سورج ختیس کی طرح خاتے عثمانی کی سمجھے واؤ کو گرا دیا ورنہ جازم تو نہیں سنت اللہ لکھو اللہ کا طریقہ ہے کہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اگر حضور نے نبوت کا کیا ہے باطل دعویٰ تو کیا رہے گا وہ مٹ گئے رہیں گے نا کوئی آپ کے سامنے ابھی تک وہ جس نے دعوی کیا تھا میں کذاب اس کی ہے در امت نام و نشان بھی مٹ گا سمجھے اب یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا یہ بدنام ترین ہیں باتیں یہ انگریز جو ہے نا انگریز انگریز جسی طرح ان کو یہودوں کو پار رہے ہیں انگریز ان کو بھی پار رہے ہیں یہ انگریز کا خوش خود کاش کا پودا ہے ایسے میں اور مٹا دیتے اللہ تعالی باطل دعوے کو اجوحک الحق کا اور ثابت رکھتے حق کو بے کل مات ہی اپنے دلائل و براہین کے ساتھ کالمات کا من دلائل و براہین کے ساتھ بے شک وہ جاننے والے ہیں سازرہ سینی کے واہ اللہ دی ترغیب توبہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے توبہ کرو اخلاص کے ساتھ اللہ قبول کرتے ہیں بیا کو سیاح اور مٹا دیتے ہیں برائیوں کو جو پہلے کی تھیں توبہ سے پہلے پیا لو ماتا اور جانتے ہیں اس اخلاص کو تو تم کرتے ہو آیا توبہ اخلاص سے ہے ریاض سے ہے سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ و یست جی بشارت لے کھل جی بشارت و برکت ایمان توبہ کرو فرق سے ایمان لاؤ اور بشارت سن لو برکت ایمان بھی ویست جی اب <اللَّزِين> اور عبادت قبول کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل کی اچھے اور بڑھا دیتا ہے ان کی عبادت کے سواؤ کو اپنے فضل سے باقی رہا کافر تو ان کے لیے تو سخت ہے نا یہ کافروں کو زجر ہے ولابا صلاح رزق الباد ہی یہ دلی اکری نمبر کتنی پانچ اور اگر فراخ کرتا اللہ تعالی رزق کو اپنے بندوں کے لیے سب کو سب کے لیے رزق فراخ ہو جاتا لا بغ فی الحال تو شرارتیں کرتے ہیں. کسی اندار؟ زمین کے اندر سندی لڑائی بڑی یہ دنیا ایسی بلا ہے نا جس کے پاس ہے تکبر آ جاتے پے شرارت ہے لیکن نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے قادرن. اندازے کے مناسب جو چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کے مسلطوں سے خبردار ہے دیکھنے والا ہے باہو اللہ بھی وہی دلیل لکڑی چلی آ رہی ہے وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے نا امید ہو جاتے ہیں اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کے آثار اور وہی کار ساز ہے تعریف کیا ہوا ہے اور اس کی قدرت کی نشانیں مجھ سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا وماب صفی امام دابا اور جو کچھ پھیلائے ہیں آسمان اور زمین کے اندر زیر روح چیزیں یا دابا کا منع کرنا زیر روح چیزیں اور جو کچھ قلعی ہے آسمان زمین کے اندر زیرو چیزوں یہ پتا میں کیوں من کر رہا ہوں غور کرو دا کا من اگر کیا جائے نا ما یا دب بول اور ارش جانور جو زمین پہ چلتے ہیں تو کیا آسمان کے اوپر تو کوئی گدڑ لومبڑیاں بلے معافی ہے معافی ہے ماں ما کا برجا کون ہے کہ آسمان زمین میں پھیلا پہ ہے جانور جانور کا مانا کرو تو ہے جانور آسمان پہ لہٰذا دابا کا مانا میں نے کیا کیا ہے زیرو چیز یہ فرشتے بھی دابا کے اندر آ گئے یہ دونوں کے اندر زیرو چیزیں یہ مظہری کا حوالہ ہے یہ مجھے بڑے بڑے اشکال پڑتے ہیں مطالعے کے اندر پھر ایک جگہ حل نہیں ہوتا تو دوسری تفاصر کو دیکھتا ہوں کہ مظہری کے حوالے سے میں بتا ہوا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اوپر اکٹھے کرنے مخلوق جب چاہیں کاگر میں مصیبات تخویف دنیاوی اور جو ہی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت پب ماں کا سبت اے جی کم وہ تمہارے آمال کے سبب سے ہے پب ب سبب اس کے قص کرتے ہیں ہاں تمہارے میرے محترم قوم کا خطاب کس کو ہے تمام انسانوں کو ہے نہیں تو انسانوں میں نبی بھی آ جاتا ہے یا نہیں تو نبیوں کو جو تکلیفیں پہنچی وہ کیا گناہ کرتے تھے آخر حضور کو تکلیفیں پہنچی پہلی نبیوں کو تکلیفیں پہنچی تو وہ کیا گناہ کرتے تھے کہ فب میں واقع سے بتا تو اس کا جواب میں لکھواتا ہوں وما اصاب قوم اور جو پہنچتی ہے تم کو اے گناہ قوم زمین کا خطاب کس کو ہے گناہ کو ہے نہ ام دیا اس میں داخل ہیں نہ بالغ نہ بالغ بچے بھی اس میں داخل نہیں نہ بالغ سمجھے ان پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تھوڑا عمل کرتے ہیں غیر مکلف ہیں اسی طرح مجنون ہے غریب وہ بھی غیر مکلف ہیں سب نکل جائیں گے اور جو کچھ پہنچتی ہے تم کو ہے گناہ رو گنا گرم سی بات وہ تمہاری بد امبالوں کے سبب سے ہے وہ بھی ماں کا سب تحدید بھائی آپ ان کثیر اور درگزر کرتے ہیں اللہ تعالی بہت سی چیزوں سے بہت سی چیزوں, بہت سی چیزوں درگزر بھی فرماتے ہیں بھئی ہم روزانہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہم سے ہو جاتا ہے کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے تو روزانہ ہمارے اوپر عذاب آتا ہے کیا اللہ در کر ہیں حضرت باعزی بستانی رحم اللہ تعالی جا رہے تھے بازار کے اندر اوپر سے بکان تھا کسی کا گھر عورت نے راکھ گرا دی راکھ جانتے ہو ہاکستہ راکھ گرا دی اوپر آ گری اب ہم میں سے کوئی پیر مولوی ہوتا نا تو اس کے کیلے چانٹے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیا لڑتے کہ حضرت صاحب کے اوپر راکھ کیوں پڑی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ کہا کہا کہا حضرت بازی گسامی نے کہا فرمایا الحمدللہ خدا کا شکر مریدوں نے کیا حضرت الحمدللہ کیوں پڑھا فرمانے لگے میں تو آگ کے لائق تھا میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں کس کے لائق تھا آگ کے لائق تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راک ڈالی ہے میرے اوپر آگ نہیںلا کتنا کی یہ کیا باضی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت کی مسجد میں میں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور امامت بھی میں نے کری تھی وہاں حضرت بزیت بستانی کا مزار ہے ایران کے اندر بستان شہر ہے وہاں ہے ظہر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی اور اکثر پڑھی خرقان حضرت خواجہ ابو الحسن فرقانی رحمتہ اللہ علیہ قریب ترین جی حضرت بعض بستانی کا بڑا مقام تھا کیا تھا ایک عورت کنجری تھی کنجری بستان کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی زنا کے اندر تو حضرت تشریف لے گئے پھر میں کتنے پیسے تو لیتی ہے ایک رات کے اس نے طے کر لیے کہ اتنے پیسے میں لیتی ہوں میں یہ رات میرے ساتھ انہیں گزار ہے پیسے تو لے لیا ہے اور کہیں نہیں جانا اور جس طرح میں کہوں ویسے کرنا ہے حضرت انہوں میں غسل جا کے کر اور کپڑے تبدیل کر غسل کیا کپڑے تبدیل کر لیے آپ فرمانے لگے تھوڑی دور جا کے بیٹھ توبہ کا طریقہ بتا دیا توبہ کا اشتفار کا اس کے بعد فرمایا کہ میں جس طرح کوئی نواب سے پڑھوں پر اسی طرح کرتی رہے سمجھے اے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس کے دل کو تبدیل کر لیں بس کا وقت ہوا کہ اس عورت نے چیف بھری رونے لگی کہنے لگی میری توبہ میری توبہ سب گنا سے میری توبا چلے جا تو اللہ کی بارگاہ میں چلنے لگے کہ نماز کی طرف تو میں لے آیا ہوں آگے دل کو تو موڑ دے یہ حضرت کی کرامت ہے بڑی مشہور ہے کہاں جی تو کیا فرمایا جی ہمارے بابا گنا ہوتے ہیں چھوٹے بڑے تو ہمیں تکلیف اگر پہنچتی ہے تو گناہوں کے سبب لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں ہمارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں یہی ہے دیکھو غور کرو اور کرو وہ یافو انکثیر در اور درگزر کرتے ہیں بہت سی فتحوں سے وما انتم جی نہ فل اور نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو تم بھاگ سکتے ہو بس صورت مواقع اگر اللہ پکڑنے پہ آئے ویسے گزر در کرتے ہیں پکڑنے پہ آئے تو نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کیونکہ کار سال میں مددگار وہ من آیا تھوار دری لکڑی نمبر چھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جوار ہے جوار کمان علی کو بڑی بڑی کشتیاں یا باہری جہاز جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں بحری جہاز بڑی بڑی کشتیاں اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں سمندر کے اندر مصر پہاڑوں کے اگر چاہی اللہ تعالی تو یس کے لیے ری روک دے ہوا کو بھائی کشتیاں ہوا پہ چلتی ہیں نہیں ہوا بھی موافق ہو اگر چاہے اللہ تعالیٰ فام دے ہوا کو پس ہو جائیں ٹھہری ہوئی کشتیاں اوپر ست ہے سمندر کے ظاہر کا من ست ہے سمندر بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے کس کے اندر مصیبت کے اندر اور شکر کرنے والا ہے کس کے اندر نعمت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کشتیوں کو کیا روک دیں ساتے سمندر پہ رہ دیں ہوا رک جائے اور یوبک ہونا یا اگر اللہ تعالی چاہیں تو ہلاک کر دیں ان کے اہل کو یو بے کو اہلا ہونا جو کشتی میں سوار ہیں یا ہلاک کر دیں اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو بس اس کے کس کیا انہوں نے بعض کو ہلاک کر دے وہ یافو انکشی اور در گزر کرے بہت سے لوگوں سے یعنی اس وقت ہلاک نہ کرے موت نہ دے بعد میں عذاب دے یا ہلاک کر دے کشتی والوں کو بس بگ اس سے کس کیا اور معاف کر دے در گزر کر دے بہت سے بیالم دینا یو جا دے اس سے پہلے مقدر ہے لے کے ماں تاکہ بدلا لے ان سے کن سے بدلا لے جن کو ہلا کرے تاکہ بدلا لے ان سے جن کو ہلا کرے اور پھر جان لیں لوگ جو جھگڑتے ہماری ایتوں کے اندر کہ نہیں واسطے ان کی جگہ بھاگنے کی فماؤ تھی تم شاید تزہید میں الدنیا دنیا دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ بے روبتی دنیا سے اور جو کچھ دیے گیا ہو کسی چیز سے وہ اسباب دنیاوی زندگی کا یہ کیا تھا دی تہذیب من دنیا آگے ترغیب لال اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اس دنیا سے اور دیر پا بھی ہے دنیا کی چیزیں فانی وہ دیر پا للہ مستحقین ثواب کے اوصاف لِلَّذِينَ آمَنُوا منو مستحکین شواب کے پہلی پہلی صفات وہ ایمان ہے کہ اتکا درست ہو یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان ل نمبر ایک بالا رب میں نمبر دو خاص اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں آگے نمبر تین جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے خاص طور پہ یہ نمبر تین ہے بابا انسان کوشش کرے کہ بے حی اور قبیرہ گناہ سے بچے باقی سغیرہ گناہ جو ہے نا اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے سغیرہ گناہ وزو نماز سے کیا ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گنا سمجھیں کیا آدمی خیال کرے کوشش کرے اس بارے میں ویگا ماں غازی بو یہ نمبر کتنی دی چار اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں نا کسی پہ تو ہم یا پھر تو کیا کر دیتے ہیں ماں درگزر در کر دیتے ہیں ولدی نست جا نمبر کتنی دی پانچ اور وہ لوگ کہ کہا مانتے ہیں اپنے ربے کا رب کا وا کا نمبر کتنی جی چھ لکھتے جا رہے ہو نا اچھا جی واہ مرحوم شورا بیناؤ. نمبر سات اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں آپس میں و ممار نمبر آٹھ اور اس چیز سے کہ رسک دیا ہم نے خرچ کرتے ہیں و اللہ اعضا صاحب ہم نمبر کتنی جی لو اور جب پہنچتا ان کو کوئی ظلم وہ بدلہ لیتے ہیں پہلے تھا نا وہاں غازی بھی ہوں یا پھر عظیمت تو یہی ہے نا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو معاف کر دو لیکن بدلا لے لی سکتے ہیں جب پہنچتا ان کو ظلم و بدلہ لیتے ہیں وہ جزاؤ سیات سیات طریقے انتقام بدلے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک تھپڑ مارے تو ایک مارو تھپڑ دو نا اور بدلہ تکلیف کا تکلیف ہے اس کے برابر اتنی دو تکلیف ہارون اور رشید کا بیٹا آیا باپ کے پاس کہنے لگا فلاں تھانے دار کے بیٹے نے مجھ کو تھپڑ ماری اب تھانے دار کیا چیز ہے اس کا بیٹا کہا بادشاہ کے بیٹے کو تھپڑ ماری ہارون اور رشید کہنے لگا بیٹے یہ بتا جتنا تھپڑ اس نے مارا ہے اتنا تھپڑ تو مار سکتا ہے اتنا مار سکتا ہے تو اندازہ انسان ہے غصے کے اندر زیادہ مار بیٹھتا ہے تو جب زیادہ تو مارے گا تو ابھی تو مظلوم ہے. پھر کیا بن جائے گا غالب لیکن تو بادشاہ کا بیٹا ہے کل کو تو نے بادشاہی کرنی ہے تو میں تجھے سبق یہی نہ سیکھاؤں در گزر کا معاف کر دو تنگ عادت مند ہے یہ تھے بادشاہ من افا و صلاح پوش کے معاف کرتا ہے دل سے اور اصلاح کرتا ہے معاملے کی سواب اللہ تجمے ہے ان نہ ہوتا یہ ہے تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ نئی محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ تو طریق انتقام بتلا دیا اور معاف کرنے جو عظیمت ہے ٹھیک ہے نا جی والا من ان کا اور البتہ وہ شاس کے بدلا لیتا ہے بعد مظلومیت کے یہاں ظلم کا معنی ظلم کرنا نہیں کیا ہاں مسر مجموع مظلوم ہے بدلا لیتا ہے بس یہ لوگ ہیں نہیں ان کے اوپر کوئی الزام یہ پہلے کی تفصیل کر دی انما مذہبیوں سوائے اپنی الزام ان لوگوں پہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ اور سرکشی کرتے ہیں زمین کے اندر ناحت یہی لوگ ہیں انجام ظلم ان کے لیے ذات دردناک ہے بالا منصابرہ ترغیب صبر جو صبر کرتا ہے در گزر کرتا ہے بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے سمجھے نہیں بہرال و مستحقین صباب کے اوساف تھے اور درمیان بے تشریح گئی وہ مئی زلی کفار کا انجام بد یہ مومنین کے اوساف تھے یا نہیں اب کا اور کے بعد کوئی کفار حال ہے کفار کا انجام بد میں یو جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ فمال ہو بلی انجام دنوی پس نہیں واسطے کوئی کار صاف باد اللہ کے اللہ نے تو اس کو چھوڑ دیا نا اور کوئی کار ساز نہیں بترس ظالمین انجام اخروی اور دیکھے گا تو ظالموں کو جب کہ دیکھیں کہ عذاف آخرت کو تو کہیں گے حسرت کے ساتھ حل الہ مرد من مردی کیا ہے طرف لوٹنے دنیا کے کوئی صورت ہم دنیا کی طرف لوٹ جائیں کوئی صورت بنتی ہے وہ تراہ ہم یور ازون حال مجرمین دیکھے گا تو ان کو پیش کیے جائیں کے اوپر آگ کے خاص جھکے ہوئے باوجہ ذلت کے یان ضرور امن ترقن صفیر دیکھتے ہوں گے نظر چھپی چھپی سے وہ بھی جو مجرم ہوں اور ان کو پولیس پکڑ جائے تو ایسے تکبر کے ساتھ دیکھتے ہیں یا ایسے نیچے نیچے دیکھتے ہیں ایسے ٹیڑیاں سے دیکھتے ہوں گے نظر چھپی سے وکال نزین آ یہ حال دوم ہے وہ پہلا حال تھا کفار کا یہ کفار کا حال کیا ہے شماط آدا مومن کا فلوگے دشمن ہے نا تو مومن جو ہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے شماطت آداب و کال لوین آ اور کہیں گے مومن بطور ملامت کے ان الخاص یہ ہے وہ خسارا پانے والے جنہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو دن قیامت کے ثبردار, بے شک ظالمین اگر آپ دینی کے اندر رہیں گے وما کان الحمد اولیا کہ اللہ کی طرف سے ہے نفی شفاعت قہریہ اللہ کی کلام ہے نہیں ہوں گے واسطے ان کے کار ساتھ جو مدد کرے ان کی سوائے اللہ کے جس کو اللہ گمراہ کرے پس نہیں واسطے اس کے راہ نجات سبیر سے مراج گائے جی. راہ نجات اس تجیبور رب کم طریق کے کامیابی اور کامیابی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہا مانو اپنے رب کا پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ٹلنا واسطے اس کے اللہ کی طرف سے کتی آ جائے گا بالکل مل جائیں نہ ہوگی واسطے تمہارے کوئی جاہ پنا اس دن اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کوئی روک ٹوک کرنے والا خدا کے عذاب کو کوئی نہ آنے دے روک ٹوک کرے یہ بھی نہیں اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کوئی روک ٹوک کرنے والا فین آرزو یہ تسلی ہے خاتم الانبیاء کو بس اگر کرتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں پس بھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران ان علئے کا اندل بلا آپ کا فریضہ یہی ہے نہیں آپ کے ذمے پہنچا دینا بھائی نظا ذکر شکوا ہے اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے پورا تو فاریہ بہا پھولا نہیں سماتا آہ. وہ پھولا نہیں سماتا اکٹ جاتا ہے فاریہ کا من اکٹ جاتا ہے وہ ان تو سے ممسیات اور اگر پہنچے ان کو تکلیف بادشاہ ان کے امال کے برے امال کے فنل انسان کپور پھر انسان بڑا ناشا ہو جاتا ہے کہتا ہے جی خدا میرا نہیں ہے مایوس لاہ ملک اسماوا چل دلیل نمبر کی نمبر کتنے جی ساتھ خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی یا خلق معاشا پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں بخشتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں بیٹیاں اللہ جن کو چاہیں بیٹیاں دیتے ہیں بھائی بیٹے بعد میں ہیں بیٹیاں کیا ہیں کہ کیوں لایا گیا اس لیے کہ کفار جو تھے نا ارب کے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو کی گئی کی بیٹیوں کو پسند کرو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر پہلے پہلے بیٹی پیدا ہو کیا ہوتا ہے برکت کا گھر تھے پران میں ہی پہلے بیٹی ہے دیکھو جی حضرت آپ پہلے پڑھ چکے ہو کہ کن کو بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی گاہتی بیٹیاں تھیں پہلے پڑھ چکے وہ بیٹے نہیں تھے ان کے نبی ان کے اور بچتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کیا بیٹے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے اسماعیل صاحب بیٹی کی کو کوئی بات نہیں تھی وہاں اور یو سب وکران و اناسا یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو بیٹے بھی بیٹیاں بھی جیسے میرے حضرت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ صاحب میشو عقیمہ اور کر دیتے اللہ جس کو چاہے عقیم عقیم ن جس کی اولاد نہ حبان جس کو چاہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یا علیہ السلام ان کی کوئی اولاد نہیں تھی نہ بیٹے نہ بیٹیاں تھیں یا, یا نے تو شادی نہیں کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نہیں تھی اندا علیم کدے بے شک وہ جاننے والے ہیں قدرت والے ہیں بما ماکان علیہ با شرن ازالہ شب ہے بھی یہ رسالت کے متعلق ہے ازالہ شب رسالت کے متعلق یہ تھا لا ان ضلع علیہ الملائے کا اور نرا ربانہ یہ گزر چکا ہے نا کہ فرشتے آئیں اتریں اور کہیں محمد سچا نبی ہے یا کس کو دیکھیں ہم نرا ربانہ ہم رب کو دیکھیں خود رب ہمیں کہے یہ کہ نبی ہے تو اس دنیا کے اندر رب کو کوئی دیکھ سکتا ہے پر میں کہ اس بات کی مولی ہو اللہ کے نبیوں نے بھی نہیں دیکھا اس دنیا کے اندر اسی حالت میں وہ ماکان والے باشر اظہار اور نہیں واسطے کسی بشر کے موجودہ حالت میں یہ موجودہ حالت لکھو اسی دنیا کے اندر موجودہ حالت اور اگر حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہو تو اسی حالت کے اندر یہ عالم بالا ہاں دوسرا عالم ملک کو جبھر اور نہیں واسطے کسی بچھر کے موجود حالت میں یہ کہ بات کرے اس کے ساتھ اللہ تعالی مگر الکا کے ساتھ یہاں واحج کا معنی الہام الکا دل میں الکا کر دینا کہ واحج کا معنی فرشتے والی وہی نہیں ہے کیا ہے دل میں الہام الکا کر دینا او میمورائے حجاب یا پیچھے کس کے پردے کے کلام کریں اللہ لیکن پردے کے پیچھے یہ کس کے ساتھ بات کی تھی حضور کے صاحب کی او برسر رسولہ یہ نمبر تین جی یہ چار طریقے ہیں واہجن ایک میمورائے حجاب دو یا رسول تین یا بھیجتا ہے فرشتے کو وہی کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ جو چاہتا ہے یہ کتنا طریقہ ہے جی تیسرا طریقہ الحان نوورائے حجاب اور فرشتہ بھیج کے وہی کرنا جیسے حضرت کی درب آتی وہی باقی ان علیوں وہ بلند اللہ تعالی حکم والا ہے وہ کزال کا وہ ہے نا میرے عزی یہ دلیل وحی ہے دلیل واہ اور حضور کے پاس یہ وہی جو آئی تینوں طریقوں کے ساتھ آئی یا نہیں اللہ کا حکم جایا جا ان تینوں طریقوں کے ساتھ القاعب بھی ہوا حضور کے دل پہ میں برائے حجاب بھی باتیں ہوئی کہاں عرش پہ اور فرشتہ تو آتا ہی تھا پر میں اسی طرح تینوں طریقوں سے وہی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی جہاں روح امن قرآن اپنے حکم سے یہ دلیل بائن نمبر چار کی ماں کنتا قدری مل کتاب ول ایما آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی طور پہ کہ کیا ہے کتاب آپ نہیں جانتے تھے یہ لکھنا ضرور کیا تفصیلی طور پہ کہ کیا ہے کتاب اور نہ تفصیلی طور پہ جانتے تھے ایمان بھائی حضور مومن تھے ابتدا تھے یا نہیں ابتدا سے کیا تھے مومن تھے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی کتاب پہ بھی اجمالی طور پہ ایمان تھا لیکن کتاب پہ تفصیلی طور پہ اور ایمان کی تفاسی آہستہ آہستہ یا اخبار کی یہی مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہ جانا کہ حضور نہیں جانتے تھے کیا کتاب ہے نہ ایمان کہ بالکل ایمان کو نہ جانتے ہوں تو پھر کیا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کفر کی طرف کام جاتا ہے حضور ایمان کو اجمالن جانتے تھے اور بعد میں کیا آئی تفصیل کتاب کو اجمالن جانتے تھے بعد میں تفصیل آئی نہ تھے آپ جانتے تفسیراً کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کے تفاصیل کو جانتے تھے لیکن کیا ہم نے اس قرآن کو حکمت انزال قرآن کیا ہم نے اس قرآن کو نور ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے جن کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے وہی نقل تحادی فریدہ خاتم لمبیا بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں سراۃ مستقیم کی وہ سراط مستقیم کیا ہے آگے تشریح سراۃ مستقیم وہ راستہ ہے اللہ کا وہ اللہ کے خاص اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں خبردار طرف اللہ تعالیٰ کے لوٹیں کے سارے معاملات مستقبل کے اندر کیا مت